بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اقل المنافقون قالوا نشهد ان قال رسول الله واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون <تصفيق> یہ صورت المنافقون ہے اس اعتبار سے میں نے اسے چنا ہے سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر آپ کے لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ جس خوفناک کھائی کے اندر گرنے کا اندیشہ ہے اہل ایمان کے وہ نفاق اس کی پیشنگوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے اور یہ تقسیم اس طرح سے بڑھتی رہے گی کہ آخر کار اس کی چوٹی یہ ہوگی کہ نفاق کا خیمہ وہ ہوگا کہ لا ایمان فیہم ایمان نا ہے اس پر زبر ہے اس کا مطلب ہے کہ جن سے ایمان ان میں باقی نہ رہے گی فستاتین میں لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایمان کا خیمہ ایسا ہوگا ایسی تمحیف ہو رہی ہے یہ جو حالات گزر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تمہیس کا عمل جاری ہے بالکل بھٹی ہے جس کے اندر الحمدللہ خوش قسمت کندن بن رہے ہیں تو ایسے ہوں گے ایمان کے خیمے والوں میں لوگ کے لا نفاق کا جن سے نفاق ان میں نہ ہوگی ان حالات میں سب سے بڑا فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مال کی محبت شر اور کف ددا اور گناہ یہ سب کے پیچھے ایک ہی فتنہ نظر آتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے بہت ڈرایا ابن ابی مولائقہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہتے ہیں کہ میں تیس صحابت میرا رضوان اللہ علیہ اجمعین تیس کے تیس کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا اور حسن بصری کا قول ہے رحمہ اللہ کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نفاق سے بالکل خالی ہے اس میں نفاق آگے ہے یہ اس کا قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ نفاق کے بارے میں وہ بے پرواہ ہو چکا ہے بس یہ بے پرواہ ہوا نہیں اور شیطان نے حملہ کیا نہیں کیونکہ وہ ہمارا ادب گم مبین ہے اور یہ قرآن مجید جو کہ چراغ ہے رمضان کی تمام فیضیلیت ہے قرآن کے نزول کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے آیا نبی علیہ الصلاۃ اسلام صرف الفاظ دے کر نہیں گئے اس کی ایک سمجھ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اور ایک گروہ جو اس پر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق عمل کرتا تھا اسے تیار کر کے گئے ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اسی لیے شاہ خلبانی ساری زندگی یہ کہہ کر ہے قرآن اور حدیث نہ کہا کرو کہا کرو قرآن حدیث و مال علیہ صحابہ اور اس کی صرف وہی شکل جس پر صحابہ کو قائم چھوڑ کر گئے اللہ کے نبی علیہ اللاط اسلام عقیدے کے فکر کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار یہ منافقین کی تمام خصلتیں بیان کی گئی ہیں اور اس میں اللہ شروع یوں فرماتے ہیں اذا جا المنافقون جب منافق تیرے پاس آئے اور آتے ہیں کالو نہ شہد ان کالا اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بڑے زور کے ساتھ شد و مد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و لا یا علم اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ولا یا شہد ان المنافقین القاض اور اللہ گواہی دیتا ہے ان کی گواہی اپنے ایمان پر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے تو نفاق کیا ہوا نفاق یہ ہوا کہ زبان سے جو آدمی گواہی دے امن اس کا انکار کر رہا ہو حقیقت وہ اس گواہی پر قائم نہ ہو اور یہی نفاق ہے کہ جس کے اندر کف اور اس کے باہر اتنا اسلام ہو جس سے اس کی گواہی بن یہ مسلمانوں میں ہیں اتفزو ایمان جنہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا فسدو عن سبھی لندہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ان ساء ما کانو یا بہت برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ منافق اہل اسلام کے اندر اتنے عمل کرتا ہے جس سے وہ مسلمانوں میں شامل سمجھا جا سکے اور زبان سے اقرار کرتا ہے شہادت کا اس واسطے وہ لوگوں کے اندر مسلمان سمجھا جاتا ہے جب وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے تو اسلام کے لیے یہ چیز جو ہے اس کے واسطے ڈھال بن جاتی ہے پھر وہ اپنے خوب سے باطل کو طرح طرح سے ویبتوں سے جھوٹ سے ملمہ سازی سے شرارت سے وہ اہل ایمان کے اندر کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے منافقون آج بے شمار ہیں مسلمانوں کے اندر جو طرح طرح کی جھوٹی باتیں اور بہتان تراشتے ہیں کفار کے ساتھ دوستی بنا کر رکھتے ہیں کبھی اللہ اس منافق کی یہ تعریف کرتا ہے یا عبود اللہ اللہ حف یہ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتا ہے اگر تو اسے خیر پہنچتی رہے اسلام لانے کے بعد بڑا خوش رہتا ہے یہ کہتا ہے حاج کر کے آئے پہلے سے دبنے ٹگنے گاٹ ہو گئے نماز پڑھنی شروع کی ہے جناب میرا تو سودا جو ہے ٹھہرتا ہی نہیں بس اس کے نزدیک یہی ہے ایمان کا فائدہ اور اگر فتنہ آ جائے آزماش آ جائے ان قالباجی خسرت دنیا والی صرف پلٹتا ہے اس کنارے سے فوراً ادھر چھلانگ مارتا ہے جدھر سے آیا تھا اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو کوئی فائدہ نہیں اتنی شدت اور اتنا یہ سارا کچھ یہ تو بالکل مرواد دیتا ہے نرم ہونا چاہیے کفار پر بھی نرم ہونا چاہیے آ سارے اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس کی عجیب باتیں ہوتی ہیں دیکھنے والی ہوتی لال کا یہ کس لیے آمنو، یہ ایمان لائے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے فروخ پھر انہوں نے کفر کا ارتقاب کیا فتوبیا الو بہین تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی فهم لا اب یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ بد نصیبی ہے اس شخص کی جو ایمان کو حاصل کرنے کے بعد کھو دے اور ان کو اللہ نے کفر کا مرتکب کہا اور دوسری جگہ سورہ النحل میں کہا کہ من کافرا بلا ہی ممبا بھی ایمان ہی من اکرا وہ کفر اور ہے وہ کفر وہ ہے جو ننگا چٹا کفر ایمان لانے کے بعد جو مرتب کر دیتا ہے منافق کے کفر کو اس کی قسموں نے اس کے جھوٹ میں ڈھانپا ہوتا ہے اور اس کے اعمال جو دھوکے والے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمین کے اندر سرکاری طور پر قانونی طور پر شامل ہی رہتا ہے اس کا نام نہیں بدلتا وہ دو منہوں والا اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں اسلام بھی ہوتا ہے اور کفر بھی ہوتا ہے جو اس کے کفر پر شاہد ہوتے ہیں وہ بھی اسے ننگا کرنے پر قادر نہیں ہوتے جیسا کہ آگے آیات میں آ رہا ہے یہ ایک چالاک شخصیت ہے اور بد نصیب ہے تو اللہ نے ان کی روش جو تھی وہ اتنی ناپسند کی کہ فتوب یا اعلیٰ کڑو بھی ہوں ہوں. اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے اگر سمجھنا چاہیں بھی تو اللہ رب العزت نے سمجھ کی صلاحیت ان سے چھین لی یہ بڑی بد نصیبی ہے اور بے سمجھ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں سے ڈرتا ہے اللہ سے بھی زیادہ لآنتم اشد من تم ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف کا باعث ہے تم سے وہ اللہ رب العزت سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں ظال کبھی ان نہم قوم اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں تجھے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کلمہ کا فم حاصل نہیں کرتا بدھ پھوک انسان ہے جیسے آگے ان منافقین کی حالت بیان ہوگی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وہ اظہار آئی کا ہوں جب دیکھے تو عجیب کا عج تمہیں ان کی شخصیات جو ہیں وہ تعجب میں ڈال دے گی ایسی زبردست شخصیات ہیں ان کی ایسے پر رونک چہرے ایسے بلند و بالا قامت یہ لوگ اور اس قدر بنا کر بات کرنے والے ایسی ملمہ سازی ہے کہ اگر یہ بات کرے تو ان کی بات کو سن کر ان خوشبوم مسنڈا ایمان کے اعتبار سے ان کی بات ایسے ہے جیسے کھوکھلی لکڑیاں وہ لکڑی جو اپنے سہارے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی پودا کمزور سے کمزور زمین پر اپنی جڑ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے یہ اس لکڑی کی مانند ہے جس کو کھڑا کرنے کے لیے دیوار کا سہارا دینا پڑتا ہے ان کے پلے ہی کچھ, کچھ نہیں ہے یہ سب کلکو ہر آفت کو اپنے اوپر آتا ہوا دیکھتے ہیں یہ دشمن ہے بچ ان سے بچ کر رہے قات اللہ فکون اللہ رب العزت نے ہلاک کرے یہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کس طرح بھٹک گئے تو جیسے قرآن میں یہ سورہ الحشر میں جو رات کو پڑھی تھی اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے اتنا ڈرتے ہیں تم سے اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں تو دین کی سمجھ سے جو شخص آری ہوگا وہ ڈرپوکھا اور اس مار کے میں جو اس وقت کفر اور اسلام میں برپا ہے آپ لوگوں کو اتنا ڈرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہر بات جو ہے سرگوشیوں کی طرح کر رہے ہیں اور اپنے مدرسے کو اپنی مسجد کو اپنے ادارے کو اپنے کاروبار کو اپنے گھر کی سہولت والی زندگی کو بچانے کے لیے وہ نام بھی لینا جو ہے نا مثلاً اسلامہ بل لادن کا تو لوگوں نے نام ہی بھی لینا چھوڑ دیا اور ان کفار کو, کو کافر کہنے سے اصلی کفار کو, کو بھی وہ جھجکنے لگے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے کسی آفت میں نہ پھنس جائے کہیں عقیبے میں کڑک باتیں بیان کرنے سے القاعدہ نہ شمار کر لیا جائے ہمیں حالانکہ پہلے بہت لوگ تھے خاص کر توحید والوں کی مساجد میں توحید بیان ہوتی تھی شرک کا رد ہوتا تھا اب تو فضائل رہ گئے ہیں سیاست رہ گئی ہے اور سیرت کا بیان رہ گیا توحید و خالص کا بیان تو تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے اور سیاست کے میدان میں تو اتنے ڈرپوک واقعہ ہوئے یہ سب نے مل کر کافروں کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا اور عوامی اسلام کو قبول کر لیا جو مسجد میں اسلام ہے وہ توحید و سنت والا ہے جس کی بنیاد ہمیشہ توحید و سنت سے مانی جاتی مانگی جاتی ہے یہاں تک شدید ہے اس میں تنگ نظر اور غالی ہے کہ کسی شاید رف الجین نہ کرنے والے کو بھی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو دیں مگر سیاست کے میدان میں رف الجین کی بات تو دور کی بات ہے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو محفوظ کتاب نہیں کہتے صحابہ کو کافر کہتے اپنے آئمہ کو معصوم کہتے اس وقت وہ ان کا صدر ہے ان کی مجلس اتحاد عمل کا اس سے پہلے قبر پوچھ تھا یہ کیسی اسلامی جماعت یہ کیسا اسلامی جھنڈا ہے یہ اس اسلام کا جھنڈا ہے جو عوام میں پایا جاتا ہے جو ہمیشہ بدل جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل مبوس کیے علیہ السلاط اسلام تجدید کرنے کے لیے اب اس کی تجدید کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا پیغام محفوظ و معمول ہے اور ایک عطاف المندور ای اس پر گواہی دینے کے لیے ہر زمانے میں ہر وقت اور ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے خندہ پیشانی سے موجود ہے اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں اللہ ایک سلا تو تو یہ چھوڑ گئے راستہ اور وہاں پر کہ اسلام کچھ اور ہی ہے گویا کہ انہیں سارے ووٹ مل جائیں تو آج سادد نقوی امیر المومنی ہوگا معذ اللہ استمفر اللہ اس سے برکر گمراہی کیا ہوگی اور دوسری طرف انہوں نے اللہ کی عبادات کرنے کے لیے بھی کفار کے مقابلے میں لوگوں کو بڑھانے کے لیے سب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور کبھی یہ لوگ جہاد کے لیے کبھی تعمیر پاکستان کے لیے کبھی یہ ناموس رسول کے لیے سب کے ساتھ بغل گیر ہو جاتے ہیں عوامی اسلام جو ہے اس سے کام لیتے ہیں مرزائی کو کافر قرار دلوانا ہے پھر عوامی اسلام سب کو مسلمان کر لیا یہ لفاق ہے یہ سبون اقلصن علیہ ہر آفت کو اپنے اوپر آتا ہوا دیکھنے اپنے ڈرپوف دل کی وجہ سے بے سمجھی کی وجہ سے اور یہ جتنا اختراک ہے انتشار ہے امت میں اس کو دور کرنے کا یہ بھونڈا طریقہ ہے کہ جناب جمع کر لو اس وقت کفار کا حملہ ہے ابوب وسائل کا امریکہ اپنے مرتب اور منافق حواریوں کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے اس وقت سب اختلافات چھوڑ دو ٹھیک ہے وہ اختلافات چھوڑ دو جو مابین المسلمین ہیں وہ اختلاف تو نہیں چھوڑا جا سکتا جو کفر و اسلام کا ہے یہ توحید و شرک کا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک جماعت بن جاؤ اور سب اختلافات توحید و شرک والے بھی چھوڑ کر ایک چیز ہو جاؤ تاکہ تم اپنی قوت کے ساتھ ان پر غالب ہو حالانکہ یہ قوت نہیں ہے حقیقت میں یہ انتشار ہے یہ بے عقلی کی نشانی ہے اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتحاد کرنا ہے اس کلمے پر جمع ہو جائے و کے ساتھ بھی کیونکہ تمام جو شریعت ناصد ہوئی تو دین ایک ہی ہے وہ توحیر ہے کیا وہ بنیاد ہے اللہ نہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے ولانوشری کا بھی شہید نہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں ذرا بھی ہزار اللہ کی عبادت شامل ہو شرک سے یکسر پاک اللہ اللہ الدین الخال خان عبادت کریں گے ولادونا بادم ادب اللہ اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا شریعت بھی اللہ کی چلے گی کسی مولوی درویش کی کسی لامتی اسمبلی کی نہیں چلے گی اللہ کی شریعت چلے گی جو رسول لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر جمع ہو تو ٹھیک تر طول اگر اس پر جمع ہونے کے لیے تیار نہ ہو فکولوں تو کہہ دو کہ ہم تو پھر دوائی دیتے ہیں کہ ہم فرمو پردار ہیں یہاں پر کس شریعت پر جمع ہوتے جو توحید کے علاوہ ہے توحید کے علاوہ جتنا اسلام وہ نقوی صاحب کے پاس ہے جتنا اسلام کنورپوج کے پاس ہے جتنا اسلام ان کے پاس ہے ان میں سے مشترک اسلام پر جمع ہو گئے توحید بھائی اپنی اپنی تم اپنی مسجد میں اپنی تفریح کرو مدرسے میں ہم اپنی مسجد مدرسے میں اپنی کریں گے یہ توحید پر جمع ہونا ممکن ہے یہ پھڑے والی بات ہے باقی اسلام پر جمع ہو جاتے کیا اپنی ہے قرآن کا اور یہ لوگ ہے جو اللہ کا رابطہ روکتے ہیں کیونکہ اس کو لوگ اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں کیا مجلس جو قومی اتحاد بنا تھا اس میں نوجوانوں نے بے دریک اپنی جانے نہیں دی تھی بھوتوں کو اتارنے کے لیے بے درگ جانے دی اور بے شمار نوجوان کام آئے ان مولویوں کو دیکھ کر کہ آ وہ کہتا تھا ہمارے علماء توحید والے وہ کہتا تھا ہمارے علماء وہ روافذ وہ کہتا تھا ہمارے علماء وہ کہتا تھا ہمارے علماء سب اپنے علماء کو دیکھ کر آگے جانے دیتے رہے کل اس کی بیٹی امام زامن پہنے ہوئے اسی کے راستے پر فخر کرتے ہوئے مری وہ بھی شہید ہو گئی اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے کیا دین ہے تمہارا کل یہ میں سب کو ایک برابر نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کچھ کابیلی غلطیوں میں کچھ اشتہادی غلطیوں میں کچھ کسی اعتبار سے دھوکے میں ہو مگر من حیث المجموع یہ انتہائی نقطہ عروج ہے کہ تعاوت کو مغفرت کی خبریں سنائی جائیں تعاون شہید ہو اور کہا جائے جب پوچھا جائے کہ حضرت یہ آپ نے کیا, کیا کیا اس کو بھی شہید کیا جائے کہا یہ سیاسی شہید ہے تم ہر وقت اپنے پیمانوں سے دینی پیمانوں سے نہ پکڑو یہ کیا ہے نہ حضرت یہ تو تفمف ہے کہ دو دین ہے ایک صوفی کا دین ہے ایک مولو کا دین ہے ایک سیاست کا دین ہے ایک دوسرا دین ہے وزا تحم جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ یس تب پھر رسول اللہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا وبی بہمی آپ کے لیے استغفار کریں گے آپ اللہ کے یہاں معاف ہو جاؤ گے اور آپ کو اسلام نصیب ہوگا لب و اپنے سروں کو پھیرتے تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتے ورائی تو ہم کو دیکھے گیا سدون بہو مستقبر یہ کبھی بھی تلمس پہ کرنے والی قوم نہیں کبھی استغفار کروانے والی نبی سے یہ قوم نہیں ہے یہ مستقبر ہے تکبر اصل وجہ ہے میں نے آپ کو یہ عرض کیا بہت دفعہ کہ خارجی فرقہ بعد میں خارجیت ایک طبیعت ہے خارجیت میں تکبر ہوتا ہے یہ کسی سے لینا نہیں چاہتا یہ اپنے آپ اپنے اندر ہوتا ہے کیونکہ یہ متقبر لوگ یہ منافقوں میں بھی تکبر ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو شان بنی ہوتی ہے اس میں فرق آتا ہے اگر یہ کسی سے سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے اتنے مخلص ہوں تو اور کیا چاہیے تو یہ تکبر ان کی وجہ بنی علیہم بنے استغفرت ام لم اللہ اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت بات ان کے بارے میں نازل فرمائی فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام العبیا برابر ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے مففرت طلب کرے آپ نہ کرے نہیںال میں اتنا زور ہے ہر گز ہر گز اللہ ان کو کبھی معاف نہ کرے گا ان اللہ لا الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی راہ یاد نہیں کرتا جو حق کو جاننے کے بعد حق کے خلاف کو حق کہے یہ حق کے خلاف کو حق کہہ رہے ہیں نا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتوا میں فرماتے ہیں فتوا دیتے ہوئے کہ وہ عالم جس کے سینے میں یہ شہادت موجود ہو کہ سلطان کا فیصلہ مسلمان سلطان کا فیصلہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ اپنی دنیا کے لیے سلطان کے فیصلے کی تائید کر دے اور دل گواہی دے رہا ہو کہ سلطان کا فیصلہ علم کی روشنی میں وحی کے علم کی روشنی میں قرآن و سنت کے خلاف ہے کان مرتبہ یہ مرتب ہے اند اللہ اس نے حق کو باطل اور باطل کو حق کہا منلم من من شہادت من اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی شہادت کو چھپا لے يقولون یہی وہ لوگ اللہ تن سیک رسول اللہ حتیہ ان پر خرچہ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حتیہ جو اس کا ساتھ چھوڑ دے اس سے پھٹ جائیں ہٹ ولی اللہ خزما اور زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا ہے لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں ہے اس بات کو آج بھی منافقوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا آج بھی مجاہدین کے لیے وہ کہتے ہیں ایک کوڑی نہ جانے دو یہ خود جہاز چھوڑ دیں گے یہ سب جو ہے ان کا مشغلہ ہے انہوں نے ایک زندگی بنا لی ہے یہ چھوڑ کے گھروں میں چلے جائیں گے اے ظالم ہو اگر تم ان کے راستے روک دو گے تو کیا آسمان اور زمین کا مالک ان کے لیے راستے کھولنے پر قادر نہیں ہے یقیناً قادر ہے یقین یہ کہتے ہیں لَا اِلَى لَا یہ عبد ابن عبائی خبیس کا قول ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں واپس لوٹ گئے یہ تبوک کے مارکے میں اس نے کہا اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے اغل تو عزت والے کمینوں کو نکال دیں گے معذلہ استفر اللہ, اللہ کمین کن کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہا ول اللہ عزت وسول عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اس کے بعد واؤ کے ساتھ کہا یعنی رسول کی عزت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے ورنہ عزتوں کا اصل مالک اور غالب العزیز وہ اللہ ہے اور باقی وہ جس کو معزز کر دے وہ رسول کو معزز کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولین ملین اور مومنوں کے لیے عزت ہے المنافقین اللہ لیکن منافق نہیں جانتے اور اللہ عن قریب انہیں معلوم کروا دے گا کہ عزت کس کے حصے میں آتی ہے تو یہ کال عبداللہ ابن ابئی نے جس وقت کہا تو زید بن ارکم ربی اللہ تعالان عنہ نے یہ قول سن لیا اور سن کر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جب اس کو بلایا گیا تو اب اس نے قسم اٹھالی کہ میں نے تو نہیں کہا اللہ کی मैंने میں نے یہ بات نہیں کہی تو زید بن ارکم ربی اللہ تعالان عنہ اس بات پر انتہائی شرمندہ اپنی قوم کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں سر مجلس رسوا کروا دیا گیا اور ان پر ان کو جھوٹا کہہ دیا گیا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی اور یہ وہی نازل ہوئی کہ ان ظالموں نے یہ بات کہی ہے اور مالک کا حکیمانہ دیکھیے طریقہ کہ اللہ نے ہم اللہ دینہ کہا اللہ نے کہا کا کہ کالا عبد اللہ حکن و اصحابہ کہ عبداللہ ابن ابین اس کے اصحاب نے کہا اگر یہ مالک فرما ہوتا تو عبداللہ ابن کا قتل واجب ہوتا یہ کہ وہ توبہ کرتا اللہ رب العزت نے آستین کے سانپ اہل ایمان کے امتحان کے لیے یہ چھوڑے ہوئے بہرحال یہ ہمارا امتحان ہے کہ ان کے ساتھ منہ سنبھال کر بات کی جائے ان کی تقسیر نہ کی جائے ان کو کافر نہ کہا جائے ان کا سرکاری نام اور قانونی نام باقی رہے گا کیونکہ ان کے پاس دونوں چیزیں توحید اس قدر جانتے ہیں اور اس قدر اس معاملے میں زیرک ہے کہ وہ بیان کرنے پر آتی ہے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور جس وقت یہ دوسرے رنگ میں نظر آتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے قریب سے بھی کبھی نہ گزرے تھے تو یہ عبداللہ ابن اوبئی کی جماعت آج بہت پھیلی ہوئی ہے اللہ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے آمین اپنے بارے میں نفاق سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ جو آگے بیان ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے تو یہ ظالم اس بات سے مکر گیا اور صحابہ کو تو معلوم تھا رضوان اللہ علیہ مجمع جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قانونی اور سرکاری اسلام کا فائدہ دیتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی نا پھٹا جا رہا تھا حتیہ کہ انہوں نے اتنی جراغ کی کہ صاحب وشی کا کُرتا پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم یا قانا یا خوشبی صوب کانا یا, یا خوشبی صوبی ان کا کُرتا پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا قزا فعلا قزا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اب کیوں اس کا جنانہ پڑھا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منع نہیں کیا گیا معلوم ہوا کہ اسلام کا فائدہ اس وقت تک دیا جائے گا جب تک کہ قطعی طور پر کسی کے پاس دلیل نہ ہو کسی معاملے میں رک جانے کی پورا اسلام کا فائدہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جب تک کہ یہ دونوں باتیں کرتے ہیں کیونکہ قطعی حکم کسی پر منافق کا لگانے کا کسی کو حق ہی حاصل نہیں یہ اللہ جانتا کہ دل کی حالت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیفہ کو یہ نام بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ ہو اور کسی کو معلوم نہ تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کا کمزور ہو نفاق میں ہو منافق نہ ہو ہو سکتا ہے وہ غلطی خوردہ ہو کسی معاملے میں اس کا حق واضح نہ ہو سکا ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کے دھوکے میں ہو وغیرہ وغیرہ کئی مختلف درجات ہیں مختلف لوگوں کے جو ان قسم کے, کے منحوش کاموں میں پڑے ہوئے بہرحال اپنی زبان کو سنبھالتے ہوئے رد اصولی کرنا چاہیے اور وہ بات کرنی چاہیے فِي کل قَوْلًا کو وہ بات کیا جو ان کے دل کے اندر اتر جائے جب یہ پرویگ کی طرف سے اور پرویز جیسوں کی طرف سے اور پاکستان کے نظام کی طرف سے جھگڑ رہے ہو یہاں تک کہ ایک مبلغ نے جو اسلامی علوم کا فارغ ہے اور دن رات تبلیغ کا جھنڈا اٹھائے دبئی سے آتا ہے جب اجدہ دعات کو ملتا ہے دعات کو خراب کر رہا ہے اللہ کا راستہ روکنے کے لیے وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ آپ اس نظام کو کہتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے اور آپ کہتے ہیں حاکم جو اللہ کے نظام کو ہٹا کر جس کے تحت چل کر لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کیونکہ اسلامی نظام کی جتنی بھی تازہ داری کی جائے گی قانونوں کی وہ اللہ کی عبادت ہوگی حتیٰ کہانی کو رجم کیا جائے گا وہ اللہ کی عبادت ہوگی زانی بھی پاک ہو جائے گا گناہ سے اللہ نے چاہا اور سارے مسلمین بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے توحید عملی ہوگی یہ اور حاکم کو بھی ادر مل رہا ہوگا جس کی حکومت کے اندر یہ واقعہ ہوا اللہ نے کہا کہ اس کو پتھر مارنے میں کوئی طرف تمہیں لاحق نہ ہو کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طرف کرنے والا ہے ان کن تم تو نب اللہ ولی اگر اللہ پر آخر تب ایمان رکھتے ہو تو معلوم ہوا کہ اسلامی نظام کے تحت چل کر لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس نے اللہ کی عبادت سے روک دیا اسلام کا الٹ نظام لے آیا اب اس کے تحت چلنا پڑتا ہے کیونکہ طاقت اس کے پاس ہے بہت زبردست طاقت ہے یہ چلواتا ہے تو اب اس نے اللہ کی عبادت سے روک کر کس کی عبادت کروانی کی روکی شاہ کی تو کہتا تم یہ کہتے ہو میں نے کہا جی ہاں میں یہ کہتا ہوں کہتا پاکستان کو کوئی ایک قانون بناؤ جو بتاؤ جو اللہ کی شریعت کو قانون بننے سے روکتا ہو میں نے کہا یہ تو آج تک سنا تھا کہ کفر کے باوجود یہ کافر نہیں ہے کلیمہ گوا آج یہ پہلی دفعہ ایک عالم سے سن رہا ہوں کہ یہ سرے سے کفری نہیں ہے یہ تو کبھی اسلام کو قانون بننے سے روکتا ہی نہیں پاکستان کا ہے پھر میں نے لا محالہ ایسے شخص کے لیے صرف الزامی جواب ہوتا ہے میں نے اسے الزامی جواب دیا میں نے کہا تیرا خطبہ سن کر کوئی عورت مومنہ ہو جائے شرک کو چھوڑ دے اس کا خامد پکا ایسا مشرک ہو کہ جسے مشرک کہنے سے کوئی عالم نہیں رکتا نندا شرک نندا چاہتا شرک وہ کہتا جا جس محاوی سے مرضی نکاح کر لے وہ اپنا پیٹ صاف کرنے کے بعد بغیر تلاب کے نکاح کرتی کیونکہ اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کو پاکستان کی حکومت اور ان کا قانون کیا پیار کرے گا کہ سزا دے گا کیونکہ یہ شخص درخواست دے دے گا کہ میرے نکاح پر اس نے نکاح کیا یہ دونوں کو زانی مرد اور زانی عورت کی سزا ملے گی ہے کہ نہیں قانون بننے سے تو روکتا ہے میں نے کہا شکر ہے تم نے ایک بات مانی اللہ کرے دوسری بھی مان لو یہ تبلیغ کرنے والے یہ نفاق سے بھرے ہوئے اللہ کا راستہ روکنے والے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آنے دیتے اس واسطے لوگوں پر اتنی شدت نہ کیجیے انہیں سمجھائیے پیار اور محبت سے سمجھائیے اور ان ظالموں کا طور تلاش کیجیے تاکہ ان کو منہ کی جو ہے وہ کھانی پڑے پھر میں نے اسے جو کال بلید کی مثال دینا چاہتا تھا جو بات کہنا مناسب سمجھی اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے اس سے مناسب بھی کوئی ہوگی فوکا کلی علی مجھے تو عالموں سے یہی بات ملی میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے آپ سے دعا کریں کہ آپ کی موت اسی پر ہو اور اگر مجھے یقین ہے میں حق پر ہوں تو مجھے اسی پر جمع رہنا چاہیے تو یہ بات پھر انہیں ہلا دیتی ہے کہتے ہیں کہ اردن کے حاکم نے شام سے امپورٹ کیا ایک مولوی بھی ٹکر جو کہ بادشاہ کا چمچہ تھا شام کے بادشاہ کا اس نے کہا یار یہ چمچہ جیڑی کی انتہا کو پہنچا ہمیں بھی دے دوں یہ توحفہ وہ توحفہ آ گیا اور آ کر حاکم کی خوبیاں گنانے لگا تو عربی بیٹھے ہوئے تھے کچھ بھی نہ کہہ سکتے تھے جب اس کی تقریر میں وہ رکتا تو کہتے اللہ اسے اس کے ساتھ جمع کر تو اس کا رنگ فک ہو جاتا وہ شام کے حاکم کی تعریفیں کر رہا تھا اور جب بھی وہ تعریف کرتا اور رک کر رکا اللہ اس کا حشر اس کے شام ساتھ کا یہ بات وہ سن لیتا اور اس کا رنگ فخ ہو جاتا منافقین کے لیے اسی قسم کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم مومنوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں صرف فرمایا اس نفاق کو ختم کرنے کا طریقہ اس سے پہلے میں ان منافقوں کا ذکر کروں جن میں نفاق آ گیا تھا اور بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی وہ بھی جنگ تبو کے دوران تھا کہ انہوں نے گت شک میں وقت گزارنے کے لیے یہ ریکارڈ لگاتے ہیں یہ بھی ایک منافقانہ عادت ہے کہ جو بھائی موجود نہیں ہے اس کا ریکارڈ لگایا جائے اور اس کی باتوں پر ہنسا جائے اور اس کو ایک کھلونا بنا لیا جائے انہوں نے صحابہ کو کھلونا بنا لیا اور کہنے لگے کھانے کے وقت ان سے بڑا پیٹو ما غلّہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں ان سے زیادہ بزد اور بات کرنے میں ان سے زیادہ جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ اللاط وسلام کو وہی کے ذریعے بتا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے تھے کہ پنا نفوز اب ہم تو گپ شپ کر رہے تھے اللہ رب العزت فرماتا اللہ تا تزیر ازر مت مناؤ قد کفر تم باد کو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے اور مالک فرماتا عبد اللہ و آیات ہی, و رسول ہی کن تم تف تمہیں کھٹا کے لیے اللہ ملتا ہے اس کا رسول ملتا ہے اور اس کی آیات ملتی ہیں اس سے صحابہ رضوان اللہ کو کافر کہنے والوں کا کوفر ثابت ہوتا ہے انہوں نے صحابہ سے کیا تھا اللہ کی آیات سے تو نہیں کیا تھا اللہ کے رسول سے تو نہیں کیا تھا اللہ سے تو نہیں کیا تھا اللہ کی جماعت سے مذاق کرنے والا اور ان کی توئین کرنے والا یہ پوچھتے ہیں oh, یار یہ ساموں میں لادل کوئی ہے بھی کہ نہیں کہ امریکہ نے یہ ہوا کھڑا کر کے اپنے گرم پانیوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا ہے آؤ جو بلّہ ملزال کا مسلمین کے ہزاروں اللہ کے راستے میں قربانی دے چکے ہیں اور وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح امریکہ کے سامنے بالکل نہتھے ہونے کے باوجود کھڑے اور تم یہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ مذاق اڑانا ہے یہ ہمارا ہے یہ تو امریکہ والوں نے نہیں کہا دشمنوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ مجاہدین ایجنٹ ہے ہمارے کبھی ثابت نہیں ہوا اور یہ ایجنٹی اچھی ہے کہ ایک شہزادہ زیادہ پہاڑوں کے اندر خار ہوتا ہے اور دنیا بھی نہیں اسے ملتی اور دنیا کے اندر کوئی مرتبہ بھی نہیں ملتا دونوں کاموں کے لیے بندہ ایجنٹی کرتا ہے یا کسی منصب کے لیے کرتا ہے یا مال و منال کے لیے کرتا ہے وہ تو مال و منال والا شہزادہ تھا سب کچھ کھو بیٹھا گردے بھی گئے اور پرائے گردوں کے ساتھ گزارا کرتا ہے نہ جانے کدھر بھٹک رہے ہیں وہ اللہ کے لیے اور یہ ان کا جو خواہی ہے اللہ کے نزدیک زبردست اجر کا باعث ہے ان تعالی یا ائ اللہ جینا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حکم وال تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غاصل نہ کر دے یہ دو چیزیں جو فتنہ بنتی ہیں ان کے بارے میں ذرا آدمی کو دل تھام کر چلنا چاہیے فال جال کا اور جو تم میں سے یہ کرے گا اولاد اور مال کی محبت میں فرشتہ ہو جائے گا اولا کا مل خاص لوگ گھاٹے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد عبد عبد عبد یہ دینار اور, اور کپڑوں کا پجاری یہ ہلاک ہوا شایخ داکتر سفر بن عبد الرحمن الحوالی لکھتے عبد کہا بندہ کہا اس لیے کہ آدمی جب مال و منال کی شدید محبت میں گرفتار ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کی بڑی بڑی پالیسیاں جو ہوتی ہیں ان کو وہ طے اس مال اور منال اور اولاد کی محبت کی روشنی میں تو اس وقت پھر وہ اللہ کی محبت سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور ان کی عبادت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم تو دھرتے ہیں اس کے معاملے میں بہرحال یہ کسی کے ساتھ نہ ہو جائے اس کا علاج یہ ہے کہ بہن سکھوں ناکم جو ہم نے دیا خرچ کرو اگر علم ہے شہادت آئیے لا الہ الا اللہ کی یہ شہادت ببا گہل دو سنا دو تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تمہاری زندگی کا ایک دن بھی کم نہیں ہوگا اور ایک دن بھی نہیں بڑھے گا توحید چھپانے سے سنا دو یہ خرچ کر دو مال ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے جو کچھ بھی مالا مال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے ان خاص سب خوبیوں کو سمجھو کہ امتحان کے لیے دی گئی ہے ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کر دو کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم اپنا جسم و جان جنت کے بدلے دیکھ چکے ہو جو پرائی چیز ہے اس پر اپنا اختیار مت جتاؤ قبل, قبل اس کے الموت کہ تم ایک دم موت کے فرشتے دیکھ لو یقین قریب کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل گئی ہوتی میں تصدیق کرتا اور صدقہ کرتا بین سوال ہین اور میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتا اس وقت فرشتے نظر آئیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کوئی مہلت نہ دے گا اس وقت تو فرعون نے بھی مہلت مانگی تھی اور ایمان کا اقرار کیا آن آن اب اب نہیں اب تو وقت ختم ہو چکا ہے اب تو گھنٹی بجا دی گئی ہے پیپر جو ہے سے واپس لے لیا گیا اب جو لکھا ہوا ہے اس پر تیرا ریزلٹ آئے گا اب ختم ہو گیا وقت یہ وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت خیریت سے رکھے بیٹھے کسی کی روح پرواز کرتی ہے ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اگر اسے تو سب کچھ نظر آ گیا فرشتے آئے اور روح کو بڑے پیار سے نکالتے ہیں یا تو الا ربی کی رادیت مردیا ہوتا ہے یا پھر ٹاٹ کے لباس اور بدبودار ہے مار مار کے نکالتے ہیں مگر دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آتا وہ تو بالکل مزے سے مرتے ہیں کفار بھی آخر دم تک نصیحتیں کرتے ہوئے ابو جہل کی آخری بات یہ تھی کہ اس سے زیادہ عزت والا کون ہے جس کو اس کی قوم قتل کرے کسی نے غیر, کیا, غیر نے آ کر نہ مارا مجھے میری قوم نے مارا کون سی بڑی بات ہے قوم والے بہادر ہے میں انہیں بہادروں نے مجھے مار دیے یہ آخری بات تھی کتنے بد نصیب لوگ ہیں تو میرے بھائیوں نظر آ جاتے ہیں تو میں نے شیخ البانی کو سنا رہی ملا کیسٹ میں فرما رہے تھے پوچھا گیا کہ شیخ البانی دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں ایک تو یہ ریشمی لباس والے اور فرشتے خوبصورت شکلوں والے اور پیار سے روح نکالنے والے ایک جن کی شکلوں پر بھی سختی ہے اور لباس بھی ٹاٹ کا ہے اور بو آ رہی ہے اس کی روح سے اور مار یا غریبوں وجوہ ہوں و ادبار ان کے چہروں پر ان کی پیٹوں پر مار رہے اور کیا آخری زو آن نکالو روح الزو متون <جزون> عذاب الہول آج تمہیں گرمی کا عذاب چکھاتے یہ دو حدیثیں بیان ہوئی ہیں درمیان میں کیا ہے تو شیخ البانی بڑے زبردست اعتماد سے کہتے ہیں معافی احادیث درمیان میں کوئی حدیث نہیں تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ گناہ گاروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا اگر توحید خالص انشاء اللہ اللہ موخر نہ کرے گا کسی نفس کو جب اس کی اجل آ گئی ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا ملک الموت مکرم ہے نا بار بار اس نقطے کو دوہراتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے ان لوگوں کو سمجھائیں جن کے سینے میں کالے دل نہیں ہے کہ بد نصیبوں ملک الموت کو سی نہیں پکارتے یہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک فرشتہ سب کی روحیں قبض کرتا ہے ظاہر ہے کہ کوئی ٹیم ہوگی کوئی معاملہ ہو ہوگا ورنہ ہر جگہ موجود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی صفت نہیں اے ان اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس کی وجہ سے وہ ہر جگہ احاطہ کی ہر جگہ دیکھتا ہے ہر جگہ سنتا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں عرض پر اس کا استوا ہے مالاسن ماؤنٹ ہر جگہ پر ایک وقت میں موجود نہیں ہو سکتا ایک وقت میں لاکھوں کی کروڑوں کی روحیں قبض کرتا ہے یہ کتنا زبردست کام ستر کیا گیا ہے اور کتنا زبردست اس کا زوردار کام ہے کہ ایک وقت میں سب کی روح قبض کر رہا ہے اس کو بھی نہیں کبھی کسی نے پکارا انہوں نے کہانی بنائی کہ ہمارے بزرگ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مقرر کر دیے کبھی کسی کو رزق تقسیم کرتے پھرتے ہیں کسی کو بچہ بچی دیتے ہیں کوئی بیڑے نکالتا ہے تو یہ اٹائی چیزیں ہیں یہ ان کی اپنی نہیں ہے اصل مالک تو صرف اللہ جب چاہے چھین لین سے بندہ کہتا ہے یار یہ تو توحید والا ہے عام آدمی جس کو تو میں سمجھ کہ یار بڑی تو کی بات تھی وہ کہتا ہے یہ خود مالک نہیں کہتا ذرے کے مالک نہیں ہے یہ تو جب تک اللہ نے دیا اس وقت تک دیں گے تو اللہ نے انہیں دے دیا اور کہا کہ جس کو مرضی دو تو ان کو ہم پکارتے یہ کہانی تم نے جو بنا لی تو اس کو کیوں نہیں پکارتے مانا کوئی موس کو اس کو کہو کہ ایک گھنٹہ دے دے اس کو تم ایک منٹ کبھی اختیار نہیں دیتے تو ان کو بھی بے اختیار مان لو اگر ان کو اللہ نے تقسیم پر مقرری کر دیا تمہاری ڈیوٹی بات مان لی تو تب بھی پکارنے کا حق تو اللہ کو باقی ہے اللہ کی مرضی سے دیں گے نا مرضی کے بغیر تو نہیں دیں گے جب وہ مالا سن سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے دوسرے معاذ اللہ اللہ کے شریک بن گئے کہ جس کو چاہے دے جس کو نہ چاہے نہ دے اور پھر اللہ میں کون سی کمزوری تم نے دیکھی کہ اور بنا لیے کیا ایک اللہ کافی نہ تھا علیہ صلی اللہ بھی کافی نا کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ میں کوئی کمزوری نہ جانی جائے وہ شرک ہمیشہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری معلوم کرتا ہوا اس کی جگہ پر کرتا ہے شرک کے ساتھ یہ جگہ پور کی گئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک لمحہ بھی نہ دیا جائے گا آگے پیچھے نہیں ہوگا موت آ جائے گی واللہ تعملون اور اللہ خبردار ہے تمہارے تمام خفیہ اور ظاہر امال سے اللہ تعالیٰ کہے سنے پر ایمان لانے جم جانے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے عامر اور اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اللہ تبارک وطا اعلیٰ سے راضی ہو آمیر تمام بہت آگے